نل دینا روہت ملتی ناد ملا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ زلیل کر دیے گئے جیسے وہ لوگ زلیل کر دیے گئے جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے صاف اور سریح آیتیں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن آزاب ہے یہ آیت غزوہ خندق سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ نے اپنے رسول کو بشارت دی ہے کہ قریش والے چاہے جتنی بھی فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے آ جائیں انہیں بہرحال منہ کی کھانی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کفار قریش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے ان گزشتہ کافر قوموں کی طرح جنہوں نے اللہ کے انبیاء سے دشمنی کی اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم میں ایسی واضح اور سریح آیتیں نازل کر دی ہیں جو ہمارے رسول کی نبوت اور ان کی دعوت کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں اس کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ کے حدود کو پامال کریں گے ہم انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے اور آخرت میں ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے صاحب محاسن التنزیل لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے دون اللہ و رسولہ کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ قوانین و حدود کے سوا دیگر قوانین ایجاد کرتے ہیں یا انہیں پسند کرتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ اس میں ان ملوک اور عمرائے سو کے لیے شدید وعید ہے جو اسلامی شریعت کے خلاف قوانین وضع کرتے ہیں نیز لکھا ہے کہ جو قانون شریعت اسلامیہ کے ان نصوص کے مخالف ہو جن میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں بلا شبہ کفر و گمراہی ہے ایسے قوانین کی وہی لوگ تائید کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کے منکر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہوتے ہیں